الحمد لله نعمده ونستعيله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يذل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا عادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين عبروا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت شكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في حفلة من هذا فكشفنا عن غطاك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد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 خطب مسنونہ کے بعد صورت البقرہ کی دوسرے روحوں کی دو آتے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں صورت البقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے تین طبقات اور تین جماعتوں کا ذکر کیا ہے سب سے پہلے اللہ سبارکار ایمان, ایمان رکھتے ہیں خفسار اور مشرقین کا ذکر کیا گیا جو اعلان کل کھلا اسلام سے اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور دشمنی کا اعلان کرتے ہیں مومنوں اور کافروں کے ذکر کے بعد سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تیسرے فريق ایک تیسرے گروہ ایک تیسری جماعت کا ذکر کیا جسے منافقین کہا جاتا ہے جو جوات میں نے ابھی اپ کے سامنے تلاوت کی ہے اشاعت میں انہی منافقین کا تذکرہ ہے اللہ تبارک و نے فرمایا و من الناس من يقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین فشلوغ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وما هم بمؤمنین حقیقت میں وہ مؤمن نہیں ہیں اللہ آمنوا یہ اللہ کو اور یہ دراصل خود اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ اس کا شور نہیں رکھتے بھائیوں نفاق کسے کہتے ہیں قفر کی ایک اعلیٰ صفت نفا ہے کہ آدمی دل میں کفر رکھے دل میں اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھے اور ظاہر میں خود کو مسلمان بتائے اور مسلمانوں کے ساتھ رہے اسلامی تاریخ میں نفاق کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے پاس سے ہوا ہجرت مدینہ کے بعد, بعد نفاق کہتے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا اس کا پس منظر کچھ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے قبل مدینے کے جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج اوس اور خزرج کے درمیان سال ہاں سال سے بڑی طویل لڑائیاں چل رہی تھیں اور ان لڑائیوں نے دونوں قبیلوں کو نڈھال کر رکھا تھا اوس کے بھی سینکڑوں افراد قتل کیے گئے خزرج کے بھی سینکڑوں افراد قتل کیے گئے دونوں طرف سے دونوں, دونوں قبیلوں کو نقصان جب ہوا تو دونوں قبیلے کے جو دانشمن لوگ تھے انہوں نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم کب تک لڑتے رہیں گے چلو ہم اپنے میں سے کسی سمجھدار انسان کا انتخاب کرتے ہیں اسے اپنا رہنما اپنا قائد اپنا سردار مان کر اس کی رہنمائی میں اپنے سارے جھگڑوں ساری لڑائیوں کو ختم کرتے ہیں اور چنانچہ انہوں نے اس عہد کے مطابق ایک سردار کا انتخاب کیا جس کا نام تھا عبداللہ بن بن اوبئی کا بڑا مقام رکھتا تھا اوس اور خزرج دونوں قبیلوں نے مل کر یہ طے کیا کہ عبداللہ بن اوبئی کو ہم اپنا سردار بنا کر اپنے سارے اختلافات ختم کر لیتے ہیں اور اس کے لیے سرداری کا ایک تاج بھی وہ تیار کر رہے تھے کہ یہ تاج اسے پہنائیں گے اور اس کی قیادت میں ہم سب متحد ہو جائیں گے انہی دنوں کی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مدینہ کے لوگوں تک پہنچی جب وہ حج کرنے کے لیے مکہ جاتے تھے تو مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اوس اور خزرش کے کچھ لوگوں سے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے اسلام کی دعوت پیش کی تو اوس اور خزرج کے کچھ لوگ ایمان ناول مشرف و اسلام ہو گئے اور واپس مدینہ آ کر تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ اوس اور خزرج کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد مشرف و اسلام ہو گئی اب اوف اور خزرج کے لوگوں نے دیکھا کہ اپنے لڑائی اور اختلافات کو ختم کرنے کی جو سبھی وہ تلاش کر رہے تھے تو عبداللہ بن اوبید سے بہتر سردار ہمیں مل گئے نبی علیہ وسلم کی شکل میں تو انہوں نے طے کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ایک متحد ہوتے ہیں اور اپنے سارے اختلافات کو ختم کرتے ہیں چنانچہ مکے کی تیرہ سالہ زندگی کے بعد نبی کریم وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو جو مقام عبداللہ بن اوبئی بن سلول کو ملنے والا تھا وہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا کہ مدینے کے انصار اوس اور خدرت کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جمع ہو کر آپ پر ایمان لا کر آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں جو نفرتیں تھیں انہیں ختم کر کے ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور آپ کی قیادت کے آپ کے جھنڈے چلے اس طرح متحد ہو گئے کہ جیسے ان کے درمیان کبھی اختلافات ہی نہ رہے ہوں عبد اللہ جو کہ تھا اور اس نے دیکھا کہ جو مقام مجھے ملنے والا تھا جو عہدہ مجھے ملنے والا تھا جو منصب مجھے ملنے تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس سے عہدہ چھن گیا اس وہم سے اس نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی ٹھان اسلام کی دشمنی اس کے دل میں بیٹھ گئی آج صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا انسار کا دشمن ہو گیا لیکن چونکہ مدینے کی اکثریت ایمان لا چکی تھی اس لیے خلن خلن اپنی دشمنی کا اظہار نہیں کر سکتا تھا اس نے چاہا کہ میں اسلام ظاہر کروں خود کو مسلمان بتاؤ اور اپنے کفر کو دل میں چھپا کے رکھو اور اس طرح مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر میں انہیں اچھا نقصان پہنچا سکتا ہوں یہاں سے نفاق کا ہاتھ ہوا اور ابد اللہ بینو بھائی چونکہ ایک سردار قسم کا آدمی تھا اس کے اشاروں پر چلنے والوں کی ایک تعداد تھی اس نے اپنا یہ مل نفاق کا یہ مل نفاق کی یہ بیماری منافقت کی اس قلت کو اس نے اپنے ماننے والوں میں پھیلایا اور دیکھتے ہی دیکھتے منافقین کی ایک جماعت مدینے میں تیار ہو گئی جو رہتی مسلمانوں کے ساتھ تھی اٹھتی بیٹھتی مسلمانوں کے ساتھ تھی کہنے کو مسجدوں میں حاضری دے رہے ہیں کہنے کو جہاز میں شرکت کر رہے ہیں کہنے کو مسلمانوں کے ساتھ مشوروں میں شریف ہو رہے لیکن ان کے دلوں میں کفر ہے اور ان کے دل کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی نے ان کافروں کی پہچان بتا دی تھی ان منافقین کی پہچان بتا دی تھی فلا فلا لوگ منافق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ح کے پیش نظر مصنحت کے پیش نظر آپ ان کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ سلوک کرتے تھے ظاہر میں چونکہ وہ مسلمان بتاتے خود کو مسلمانوں کا صحیح سلوک کرتے تھے لیکن ان منافقین کی شناخت اور پہچان آپ نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی جو رازدار رسول کہلاتے ہیں صاحب حصر کہلاتے ہیں حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بتا رکھا تھا کہ مدینہ کی سوسائٹی میں کون کون منافق ہے مزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو خوب علم تھا کہ مدینے میں کون منافق ہے اور کتنے منافق ہیں اس لیے روایتوں میں آتا ہے آدھے خلافت راشدہ کے بعد آدھے تلافت راشدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بھی کسی مشتبہ آدمی کا انتخاب ہوتا تو میرے شاہ رضی اللہ عنہ پہلے دیکھتے کہ اس کی نماز جنازہ میں حزیفہ بن یمان شریک ہو رہے ہیں کہ نہیں اگر حزیفہ بن یمان شریک ہو رہے ہے تو حضرت عمر بھی اس کی نماز جنازہ پر تھے اگر حزیفہ بن یمان شریک نہیں ہو رہے تو حضرت عمر بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے تو بھائیو کوئی ٹائم کو معلوم ہوتا ہے منافقت وہاں ہوتی ہے جہاں اسلام طاقت میں ہوتا ہے نپات وہاں ہوتا ہے جہاں اسلام قومت میں ہوتا ہے مکے میں منافق نہیں تھے کیوں اسلام کمزور تھا مکے میں مسلمان کمزور تھے وہاں جو بھی مسلمانوں سے دشمنی کرنا چاہتا تھا کھل کر سامنے آتا تھا اپنے نفاق کو کفر کو چھپانے کی ضرورت نہ تھی اس کے کہ مسلمان وہاں کمزور تھے اور مدینہ میں اسلام کو طاقت ملی خوب کو جو لوگ دشمنی کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے انہوں نے نفاق کا پردہ اپنایا اور نفاق کے پسے پردہ جو ہے خود کے کفر کو چھپایا قرآن مجید نے جا بجا بہت ساری آئتوں میں منافقین کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں آج میرے خدے کا مقصد یہی ہے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم منافطین کے جو اوساف قرآن نے بتائے ہیں میری اور آپ کی زندگی میں ان میں کا کہیں اوساف پائے تو نہیں جا اور یقیناً کئی کا اوساف ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں یقیناً پائے جاتے ہیں منافطین کے اوساف قرآن نے کیا بچا ہے قرآن نے کہا منافطین کی ایک صفر قرآن ہی بتاتا ہے ایک تقرض ہوا ایمان ام جن ایک تقرر ہوا نے کہا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا منافق کی پہچان یہ تھی آدھے نبی میں بات باپ پہ قسم کھانا بات باپ پہ قسم کھانا کیا مطلب شرارت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی فلا منافق نے فلا شرارت کی ہے اور جب صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر پہنچتے کہتے نہیں ہم نے نہیں کی اللہ کی قسم نہیں کی اللہ کی قسم نہیں کی مومن بات باپ سے قسم نہیں کھایا کرتا سچے آدمی سچا آدمی معاشرے میں جان لیا جاتا ہے اس کی زبان کی سچائی پہ سب کو بھروسہ رہتا ہے اسے ختم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں شخص کہہ رہا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اس کی بات ہے, لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے اسے ضرورت پڑتی ہے بار بار بار بار, بار, بار پہ قسم کھائے قرآن کہتا ہے ملازقین کی یہ پہچان تھی اپنے کخر کو چھپانے کے لیے اپنے نصاب کو چھپانے کے لیے اسلام اپنی دشمنی کو کے لیے انہوں نے کو ڈھان بنا لیا. انہوں نے اپنے کو ڈھان بنا کھاتے کھاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اللہ سے ڈرے سورت جو کے نام منافطین قرآن مزید میں کے فرمایا ان کے کچھ اوزا بتاتے ہیں اے پیغمبر اگر آپ ان کو دیکھیں گے ان کی جسامت اور ان کا ظاہر آپ کو بڑا بھلا لگے گا کیا مطلب منافقین جو تھے وہ مالدار سب کا تھا سرمایہ دار سب کا تھا مالدار سب کا تھا اچھا،, اچھا کھاتے اچھا پہنتے اچھا اور جیسے تو صرف قرآن کہتا ہے منافدین کی پہچان دیکھ لو وہی زبی تو ہم تو کا اگر آپ میں دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو بڑے اچھے لگیں گے ان کا ظاہر آپ کو بڑا اچھا لگے گا اور قرآن کہتا ہے وہی اقول و چشمہ اور زبان کے بھی بڑے سرف زبان ہیں۔ بڑی تیز اور سرناس زبان ہے ان کی بات کا طریقہ بڑا اچھا ہے اور اتنے اچھے انداز میں بات کریں گے کہ ان کی گفتگو کو سننے کا دل کرے وہی وہی یقول اور آگے قرآن کہتا ہے یقو نقل سے ہر کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں قرآن مزید کی کوئی بھی آت آتی ہے جس میں کسی پہ نکیر کی گئی ہو وہ سمجھتے ہیں کہ آیت ہمارے ہی خلاف ہے ہمارے ہی خلاف ہے اور قرآن ان کے اور صفت کو واضح کرتے ہوئے جو کہ منافقین کی بنیادی صفت ہے وہ ہے مادہ پرستی مادہ پرستی مال کی چاہت دولت کی چاہت حقر واضح میں تمیز کے بغیر کمیز کے بغیر مناسب کی پہچان ہے جہاں مال مل رہا ہے وہاں بڑھے گا جہاں فائدہ تعریف کرے گا قرآن نے پہچان من جی تھی جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوتی اور جہاد ہوتا اگر مسلمان جیت جاتے اور کافر ہار جاتے تو مالے غنیمت حاصل کرنے میں سب سے آگے آگے رہتے اور مسلمانوں سے کہتے کہ ہمیں مالے غنیمت دو مالے غنیمت دو ہم تو تمہارے ساتھ تمہاری صفوں میں لے کر رہ کر ان کا سے لڑے اور قرآن کہتا ہے اگر کبھی کسی جنگ میں مسلمان ہار جائیں کافر جیت جائے تو کافروں کے پاس جاتے اور جا کر ان سے کہتے کہ مال بنی میں سے ہمارا حصہ دو ہم تمہیں مسلمانوں کی خفیہ خبریں پہنچایا کرتے تھے مسلمانوں کی جاسوسی کر کے ان کی اندرونی باتیں معلوم کیا کرتے تھے لہذا ہمارا حصہ نکالو منافق کی بنیادی پہچان یہ ہے کہ یہ ما کا ہوتا ہے ادھر فائدہ ہو مالی فائدہ ہو حق اور باطل میں تمیز کیے بغیر ظلم وجوان اور انصاف میں تمیز کیے بغیر بہر صورت اسے مال چاہیے بہر صورت اسے دنیا چاہیے دنیا کا اتنا حریص ہوتا منافق آپ جانتے ہیں نمازوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین نماز میں کوتا ہی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جی کا سمر ان مناسبین کو معلوم ہو جائے مسجد میں جماعت میں حاضری دے کر نماز پڑھنے سے دو ہڈیاں ملیں گی تو ان ہڈیوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کر بیٹھیں گے ہڈیاں ہڈی حدی کون کھاتا ہڈی کون کھاتا ہے کتا خاتا تو اللہ گھری سم تجویز دے رہے یہ کتوں جیسے ہیں کتوں کے ان کے اندر اگر انہیں مالو جماعت میں ہونے جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے لیکن اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ مسجد میں حاضر ہونے سے جو اجر و سباب ہے اجر و سباب کی انہیں نہیں و سواب کی انہیں سب اول کی جوستجو نہیں, جو نہیں لیکن اگر کوئی دنیا مل رہی ہے ہڈی مل رہی ہے بوجھ ملی ہڈی ملنے کا بھی امکان ہے تو چلنے کی سکت نہ ہو تو رینتے ہوئے صحیح آئیں گے مناسب کی بنیادی پہچان ہے وہ ماں کا فروخت ہوتا ہے وہ پیسے کا پجاری ہوتا ہے اور وہ دولت کا وہ دولت کا طلبگار ہوتا ہے پرانی مجید نے ایک اور مقام پہ صورت الوبا میں جہاں مناقطین کے دسویں اوسط بیان کیے گئے ملاقدین کے بارے میں ان کی صفحات، صفحات بتا دے گا مناز الدین کی ایک پہچان یہ بھی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی سوسائٹی میں برائیاں محلیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بھلائیاں ہے وہ سمٹ جائے سبھر جائے وہ نہیں چاہتے کہ سوسائٹی میں پھیلائیوں کو پھیلتے دیکھیں وہ نہیں وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں برائیاں پھیلیں مسلمانوں کے اندر رے حیائی آمو ہریانیت آمو منکرات آمو اور ان کی ساری سگدوں یہی ہوتی ہے بے حیائی اور برائیوں کو پھیلانے میں اچھائی کو پھیلتے دیکھتے ہیں تو ان کی ان کو دلی تکلیف ہوتی ہے اور قرآن کہتا ہے وہ بنائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو انہیں آتا ہی نہیں دنیا کے راستے میں اپنی نقصانی خواہشات کی تکمیل کے لیے خوب خرچ کریں گے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے اپنا ہاتھ سمیٹ لیتے ہیں بھائیو قرآن میں بہت سارے اوساف بتائے اور اوساف بتا کر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہتا ہے کوم اللہ فگر ہوم اللہ فرمبل تمہارا حقیقی دشمن تمہارے حقیقی دشمن یہی منافطین ہے حقیقی دشمن یہی منابق ہے تو ہزاروں ان سے آگاہ رہی ہے ان سے ہوشیار رہیے ان سے بچے رہیے اور اللہ کی قسم مدنی معاشرہ اور آدھے آدھے مدنی کی سیرت کو آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے قدم قدم پر انہوں نے مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کی صفوں میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی کیسی کوشش کی اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع حد سے جانے نہیں دیتے عد کا موقع ہے تین ہزار کی تعداد میں کافر آئے ہوئے ہیں اور ایک ہزار کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کی ریسول کا سردار تھا اپنے تین سو کو لے کر راستے سے واپس ہو گیا پہلے ہی مسلمان کم تین ہزار کے مقابلے میں ایک ہزار اور اس میں بھی آدھا راستہ جانے کے بعد اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر لوٹ گیا اور جنگی اصولوں سے جو لوگ ماریفت رکھتے ہو وہ جانتے ہیں کہ میدان چنگ سے اگر ایک سپاہی بھی پیچھے ہٹتا ہے تو کوئی فوج کے حوصلے پر ہوتے ہیں یہاں ایک سپاہی کی بات نہیں تھی تین سو سپاہیوں کو لے کر الگ ہوا تھا اسی لیے قرآن کو کہتا ہے اس کے الگ ہونے کی وجہ سے قریب تھا کہ خود مسلمان بھی متاثر ہو جاتے ہم من ان منافقین سے متاثر ہو کر ان کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے قریب تھا کہ دو سابق المان لوگوں کی جماعتیں بھی مسلمانوں کی صفوں سے الگ ہو جاتی یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا حدیث حد جہاں ام المن صدیقہ بن تو صدیق رضی اللہ عنہ عیسی پاک دامن خاتون بھارت نوزب اللہ ایسا پہچان لگایا ان ملاقین نے اور ایسا ایسے چرچے کیے مدینے میں ان ملاقدین نے کہ پوری انسانی تاریخ میں کسی ایسی پاک دامن عورت کی عزت اور عزت کے ساتھ ایسا کھلواڑ نہیں ہوا ہوگا حادی صحیح جامن ملین ایسا صدیقہ رضی اللہ عاطف نوزب اللہ اس کا اس رئیس المنافقین عبداللہ بن اور اس کے ساتھیوں نے لگایا جس سے سے سے اللہ کو بڑی کسی حاصل ہونے والی دروس اور بیان کریں گے. بڑا عبرتناک واقعہ تھا اللہ یا سبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے موقع پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوششیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا بارہ منافقین تھے یہ اور بات ہے کہ وحی الہی نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا وحی الہی نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا اور, آر چوکنہ ہو گئے اور غزو مدینہ پہنچیں گے آج اگر ہم مدینہ جائیں گے مدینہ جانے کے بعد ہم ان مہاجرین کو مدینہ سے نکھار پھینکیں گے ہم ان مہاجرین کو مدینے سے نکال پھینکیں گے اور انصار سے کہنے لگا لا ل من عند رسول اللہ اللہ رسول اللہ کے مہاجرین پر خرچ نہ کرو نبی کریم صلی اللہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ رئی سلم عبد اللہ بن ابین نے ایسی بات کہی ہے کہ مدینہ جا کر ہم مہاجرین کو مدینے سے نکال پھینکیں گے اور اس نے انصار انصار سے کہا ہے مہاجرین پہ خرچ نہ کرو اس وقت بعد صاحبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور اگر عبد اللہ بن ابے کو قتل کرنے کی اجازت چاہیے اور سبحان اللہ اللہ کی قدرت ہے باپ رئیس المنافقین عبداللہ بن عبد اللہ لیکن ان کے بڑے فرزن وہ بھی عبداللہ ان کا نام بھی عبداللہ وہ سچے مومن تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے باپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں ان کا باپ جو رئیس المنافقین منافقین کا سردار ہے اس نے ایسی ایسی بات کہی ہے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور جا کر کہنے لگے اللہ کے نبی ابھی مجھے معلوم ہوا کہ میرے باپ نے کہا ہے کہ مدینہ جانے کے بعد وہ مہاجرین کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا اور اللہ کے نبی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس میرے باپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں اے اللہ کے نبی اگر واقع سن آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں میرے باپ کو قتل کرنے کے لیے کسی اور کو نہیں مجھے حکم دیجیے کسی اور کو نہیں مجھے حکم دیجئے میرے باپ کا سر آپ کی خدمت میں میں حاضر کروں گا اللہ کے نبی اللہ کے نبی کہیں ایسا نہ ہو آپ کسی مسلمان سے کہیں میرے باپ کو قتل کرنے کے لیے اور وہ میرے باپ کو قتل کر دے اور باپ کی محبت کے پیش نظر اس مسلمان کے تعلق سے میرے دل میں نفرت کا جذبہ نہ بیٹھ جائے اس لیے اگر میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ ہی رکھتے ہیں مجھے حکم دیجئے میں اس کے سر کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا اللہ کے نبی صلی وسلم نے کہا کہ نہیں میں تو قتل کرنا نہیں چاہتا اور سبحان اللہ جب سفر ختم ہوا یہ سفر تو حضرت عبداللہ اللہ رضی اللہ ون مدینہ کا مدینہ کا جو بابد داخلہ تھا وہاں اپنی تلوار بے کر کے کھڑے ہو گئے اور ان کا باپ عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین جب مدینہ میں داخل ہونا چاہ رہا تھا تلوار نکال لی اور کہا کہ ابا جان آپ مدینے سے کو نکالنے کی بات کہی آج اللہ کی قسم جب تک اللہ کے نبی کی اجازت نہیں ہوگی آج آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے آج آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور آپ آج کی اجازت پر وہ مدینے میں داخل ہوا تو بھائیو سیرت کے دسیوں واقعات ہیں بے شمار واقعات ہیں جہاں آپ دیکھیں گے منافقین, مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر اپنے کفروں, کفر کو ہوئے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع حاصل جانے نہیں اس لیے قرآن کہتا ہے فخبر ہم, ہم ایسے مسلمانوں کا حقیقی دشمن کوئی ہے تو یہ منافق ہے مسلمانوں کا کوئی سچا دشمن ہے تو منافق ہے ان منافقین سے ہمیں شاہکار ہو دیکھو کافر جو ہیں کھلم کھلنا دشمن ہے وہ سامنے سے وار کرتا ہے لیکن منافق شوبہ دشمن ہے اور وہ پیچھے سے وار کرتا ہے اس لیے منافق کے وار سے بچنا بڑا دشوار ہوتا ہے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرو اسلامی تاریخ بتا دی ہے ہم مسلمانوں نے شکست کھائی ہے ہم مسلمان ہارے ہیں تو بہت کم موقع ایسے ہیں جہاں ہم اپنے دشمن کا سے ہارے ہیں اسلامی تاریخ ہمیشہ یہی بتا ہے کہ مسلمانوں کو شکست دینے والے ہمیشہ منافع نہیں ہیں جو ہمارے ہماری سفا میں رہ کر دشمن کے حق میں جاسوسی کرتے ہیں دشمن کا بھلا چاہتے ہیں دور مچ جائیے آپ اپنے ملک ہندوستان کی تاریخ پڑھیے ہمارا ملک ہندوستان ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں آپ کو ایسے دسیوں واقعات ملتے ہیں کہ ہماری سطح میں رہ کر امت مسلمہ کی سفا میں رہ کر منافقانہ کردار ادا کرنے والے لوگوں ہی کے سبب امت نے ہمیشہ شکر کھائی ہے آپ ہندوستان کی جنگ آزادی ہندوستان کے جہاد آزادی کی تاریخ کرو بنگال کا سراج الدولہ جو انگریز سے था نازما تھا انگریز سے جہاد کر رہا تھا سراج الدولہ کو شکست کھانی پڑی اپنے وزیر میر جعفر کی غداری کی وجہ سے جو تھا تو سراج الدولہ کا وزیر لیکن اندرونی طور پر انگریز سے ساتھ باغ کیا ہوا تھا اور اس نے انگریز کے آگے بڑھنے اور انگریز کی وفاداری کی اور اسی کے نتیجے میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور دور نہ جائیے اس شیر گھر شیر میں سور سلطان رحمت اللہ علی کی تاریخ کیا بجا دیے ٹیپو سلطان بھی ایسے ہی منافقوں کی وجہ سے دھوکہ کھائے میر سادق ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کا درباری تھا اور اسی میر صادق کی غرداری کی وجہ سے اندرونی طور پر انگریز، اس نے انگریزوں کی رکھی تھی اور اسی کی منافقت کی وجہ سے امت کو شکست کھانی پڑی اقبال نے کہا جعفرت بنگال سادق ازدکن جعفرت بنگال صادق ازدکن از ننگے ملت ننگے دی ننگے وطن تو تاریخ ہمیشہ یہی بتا دی ہے کہ مسلمانوں کی جس اجتماعیت کی سط میں بھی منافع رہے گے منافقانہ کردار نہ کرنے والے رہیں گے وہ اس حمایت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اس لیے قرآن مجید ہمیں منافقانہ کردار سے ڈراتا ہے منافقانہ کردار سے آگاہ کرتا ہے اور ہمیں دعوت دیتا ہے کہ نفاق کی جتنی صفتیں ہیں منافقوں کے استاد سے بچیں نفاق کے فتنے سے بچیں قرآن مجید نے جا وجہ اللہ نفی قلوبہم مرض کہہ کر ہمیں نفاق کے فتنے سے آگاہ کیا ہے بھائیو کچھ عملی صفات ہیں کچھ عملی اوساف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوساف کو منافقین کے اوساف قرار دیا ہے کچھ عملی اوساف ہے یہ اوسافی کے اندر بھی پائے جائیں گے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کے اندر منافق منافقت کی صفت ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل اسلام کے عالم منافطین سب سے پہلے منافتین, م, نفاق عملی کی نفاق, کے منافقین کے اوسط میں سے ایک بنیادی وقف ہے کہ ایک تو نماز کو آنا ہی نہیں اور اگر نماز میں آتے بھی ہیں تو پوری سستی اور کاہلی سے لذت بندگی نہیں لذت عبادت نہیں قرآن مجید نے کہا إن اللہ وهو وإذا ان منافقین کی صفت اساد میں سے صفت یہ ہے نماز کو آ جائیں مسجد کو تو آ جائیں مگر ایسی نماز پڑھیں کہ جس میں رو خوش ہو کی روح مفقود ہو خوشو نہ ہو خوشو نہ ہو اور بالکل کاہیلی اور سستی کی سستی کی حالت میں نماز پڑھے منافین کی ایک صفت یہ بھی ہے وہ ریا ہوتے ہیں وہ دکھاوا کرنے والے ہوتے ہیں ان کی عبادتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں لوگ دیکھ رہے ہوں تنہائی میں انہیں عبادت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی والا یز گرو اللہ علی اللہ اور منافطین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان کی نمازوں میں اللہ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے اور آپ سے سمجھ فرمایا اکل اسلوادیال علی تھی ایک نصفت نفاق یہ بھی ہے اور آدمی کے اندر نفاق کی عملی صفات میں سے صفت یہ بھی ہے کہ آدمی منافقین پر دو نماز سب سے زیادہ شاہ گزرتی ہیں دو نماز سب سے زیادہ گران گزرتی ہے ایک نماز فجر ہے اور ایک نماز عشاہ ہے آپ نے فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ گرا گزرتی ہے دو نماز نماز فضر نماز آرام کا وقت ہوتا ہے یہ نفاق عملی کیا اساف ہیں اسی طرح انسار فرمایا, فرمایا نفاق کی ایک صفت یہ بھی ہے منافق کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ انصار سے نفرت کرتا ہے انصاری صحابہ جنہوں نے کے مدینے میں اسلام کو پنا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ آخری سال تک نبی کریم صلیم اور اسلام کی مدد کرتے رہے اسی لیے مدینہ پہنچنے کے بعد ہی اسلام کے عالم م... اسلام کو عالم گریت حاصل ہوئی تو اسی وجہ سے منافقین ان انصار کو دیکھ نہیں سکتے ان انصار سے ہمیں دینی نفرت ہوتی دی ہے اس لیے کہ انصاری صحابہ کی جد و جہد ان کی مساعی زمیلا اسلام کی تقویت کا باعث بنی تھی تو نبا کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام نظوان اللہ علی مجمعین سے نہ رکھنا جبکہ ایمان کی صفت ہے صاحب اکرام نزوان اللہ یعنی سے محبت کرنا اور بھائیو مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کے چار اوسع کا ذکر کیا ہمیں اور آپ کو ان اوسع سے بچنا صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارب النبی کارا منافق اور بہن من کو منافق خالص چار سفتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر بھی یہ چار سفتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہوگا وہ من کیا نفی خسلت نی خسلت منم نفا اور جس کے اندر ان چار خصلتوں میں سے کوئی ایک صفت ہو اس کے اندر نفاق کی ایک صفت ہے جب تک کہ چھوڑ نہ دے نفاق عملی کی چار صفتیں کیا ہیں آپ صلاح تم نے فرمایا ادا حد بات کرے تو چھوڑ بولے مومن کبھی جھوٹ بولا نہیں کرتا مومن کردار کے اعتبار سے ہمارا کردار کا حامل ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ بولا پوچھا گیا اللہ کے نبی کیا مومن مجھ دن ہو سکتا ہے آپ نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے پوچھا گیا کیا مومن وکیل ہو سکتا ہے آپ نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا گیا کیا کوئی مومن چھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے کہا مومن کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا تو لہذا جھوٹ جو افسوس کے ساتھ ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے اور خامق جیسے کہ جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے آپ صلی اللہ, اللہ سم نے فرمایا مناسب کی صفت اور نصاب کے اوساف میں پہلی صفت یہ ہے کہ ادا حد دسا کر تو اور دوسری صفت صرف مینا خان منافق کے پاس جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے امانت کا بڑا محدود تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ کوئی شخص کوئی اپنا پیسہ لا کے ہمارے پاس رکھے ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کو لوٹا دیں امانت کا بڑا محدود تصور ہے امانت صرف اس کو نہیں کہتے میں حجیسوں نے آپ یقین صاحب نے فرمایا اگر کوئی شخص ہم سے بات کر رہا ہے تنہائی میں بات کر رہا ہے اور بات کرتے ہوئے دائیں بائیں مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا شخص سن نہ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ایسی بات بھی امانت ہے تمہارے پاس کوئی شخص بات کرتے ہوئے کوئی بات کہتے ہوئے دائیں بائیں مل کر دیکھ لے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات بھی امانت ہے یہ کسی کو سنانے کی بات نہیں ہے امانت کا بڑا تصور بڑا وسیع تصور ہے منافق کی ایک صفت یہ ہے جب امانت پہ رکھی جائے تو خیانت کرتا وہی رہا تھا جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے وعدہ خلافی آج اچھے اچھے, اچھے اہل اچھے اچھے نمازی اور اچھے اچھے زندہ معاملات کے بارے میں اور آد و پیمان کو نبھانے کے موقع بڑے کمزور ہے اللہ کے بھی لکھنے سے نفاق کی عالمہ قرار دے رہے ہیں کہ وہ جب وعدہ کرے اور جب کبھی لڑائی کی نوبت تو گالی مومن کی زبان پہ گالی نہیں آنی چاہیے ضرور آتا ہے لڑائی کے موقع نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی میں آ ہی جاتے ہیں ایسے موقع پر اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا ہی اصل بہادری ہے اور اصل ایمان کا امتحان یہی ہوتا ہے کریں اور اس آنے کے ساتھ یہ ہماری زبانوں پہ گالی آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نفاق کی صفت ہے اور منافق کی پہچان ہے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں منافقین کے جو اساف بتائے ہیں اور آدی سے مبارکہ میں منافقین کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان صفات میں سے وہ کون کون سے اوساف ہیں جو ہماری زندگی میں جگہ پڑ چکے پکڑ چکے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو ان صفات سے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نبیم سب سے خریف بتاتے ہیں ایک میار دے دے ہمیں اور آپ کو اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ میرے اندر نفاق ہے کہ نہیں میرے اندر نفاق ہے کہ نہیں میں پاک ہوں کہ نہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتایا ہے اس معیار کی روشنی میں میں بھی اور آپ بھی میں سے ہر شخص اپنے آپ کو جان سکتا وہ کیا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چالیس دن کی نمازیں چالیس دن کی نمازیں تقبیر شاہیما کی پابندی کے ساتھ پڑے لاہور پر چالیس دن کی نمازیں پانچواں نمازیں تقبیر تاہیمہ کی پابندی کے ساتھ چالیس دنوں میں کسی نماز میں تقبیر شاہیما نہیں چھوٹی آپ کی اگر یہ پابندی کسی سے ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ ہی مطلب بڑا ایسے شخص کے لیے دو چیزوں سے برات کی گارنٹی میں دیتا ہو دو چیزوں سے برات لکھ دی جاتی ہے سب سے پہلے فرمایا بڑا من النفاق نفا بڑا حتم ملنفا جس سے یہ پابندی ہو گئی اس نے چالیس دن کی نمازیں تصبیر تاہیما کے پابندی کے ساتھ پڑھ لی اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ مناسب ہو نہیں سکتا اس کے دل میں نفاق نہیں ہے اس کا دل نفاق سے پاک ہے وہ برا تن ملن اور دوسری برات دوسری گارنٹی کہا جہنم سے بھی وہ شخبری ہو جائے گا اللہ اکبر پابندی کر کے دیکھے اگر مجھ سے اور آپ سے پابندی نہیں ہو رہی ہے مجھے بھی ڈرنا ہے آپ کو بھی ڈرنا ہے کہ ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں ہماری عملی زندگی میں نفاق کیے اوساف داخل ہو چکے ہیں اس معیار شریعت نے دیا ہے اس معیار کی روشنی میں خود ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں اپنے آپ کا امتحان لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ رب العالمین کہنے والے کو کو اور سننے والوں توفیق فرمائے کہ ہم ان تمام اوساف سے خود کو بچائیں جنہیں پرانی مجید میں منافقانہ اوساف قرار دیے ہیں رب العالمین ہمیں اور آپ کو سچے مومن اور صادق المان مسلمان بننے کی توفیق ادا فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ القران العظيم ولا بعل واياكم بما فيه من الايات يضيق الحكيم انه تعالى جواد كريم ملكم بر ورحيم رب حليم